ایک روز کچھ سردار مسجد حرام میں محفل جمائے بیٹھے تھے جبکہ آپ ایک کونے میں الگ بیٹھے تھے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے قریش کی پریشانی میں بہت اضافہ کر دیا تھا لہذا اس موقع پر ابو سفیان کے خسر اتبا بن ربیہ نے قریش کے سرداروں سے کہا صاحب اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد سے بات کروں اور ان کے سامنے چند تجاویز رکھوں شاید کہ وہ ان میں سے کوئی تجویز مان لیں اور ہم لوگ بھی اس کو قبول کر لیں ہو سکتا ہے اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں سب حاضرین نے اس بات سے اتفاق کیا اٹھ کر آپ کے پاس پہنچا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا آپ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا پھتیجے تم اپنی قوم میں اپنے نصب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو تم نے جماعت میں تفریقہ ڈال دیا ہے ساری قوم کو تم بے وقوف ٹھہراتے ہو قوم کے معبودوں اور اس کے دین کی برائی کرتے ہو اور ایسی باتیں کرنے لگے ہو جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے اب ذرا میری بات سنو کچھ تجاویز تمہارے سامنے رکھتا ہوں ان پر غور کرو شاید کہ ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو اس کے خاموش ہونے پر آپ نے فرمایا ابول ولید آپ کہیں میں سن رہا ہوں اس نے کہا بھتیجے یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تمہیں اتنا کچھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہے کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کیا کریں گے اگر بادشاہت ہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم خود دور کرنے پر قادر نہیں ہو تو ہم بہترین طبیبوں سے اپنے خرچ پر تمہارا علاج کروا دیتے ہیں اتبا یہ باتیں کرتا رہا آپ خاموشی سے سنتے رہے جب وہ اپنی کہہ چکا تب آپ نے فرمایا اچھا اب میری سنو اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ حامیم السجدہ سجدہ کی تلاوت شروع کی اتبا اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹکائے سنتا رہا جب آپ نے آیت سجدہ یعنی آیت نمبر 38 پر پہنچ کر سجدہ کیا پھر سر اٹھا کر فرمایا اے ابول ولید میرا جواب آپ نے سن لیا اب آپ جانے اور آپ کا کام ان آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی آپ سن لیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتبا کے سامنے اس کی باتوں کے جواب میں پڑھی شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے ہا می یہ اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رام والے کی طرف سے ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے پھر بھی ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے اچھا تو اپنا کام کیے جا ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں مجھ پر وہی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو اور ان مشرقوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے جو زکوات نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے دو دن میں زمین پیدا کر دی سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی اور رہنے والوں کی غذا کی تجویز بھی اسی میں کر دی صرف چار دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے دونوں نے عرص کیا ہم بخوشی حاضر ہیں پس دو دن میں سات آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب وہی بھیج دی اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگاہ بانی کی یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے اب بھی یہ رو گردان ہوں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو مثل آدیوں اور سمودیوں کی کڑک کے ہوگی۔ حبشہ میں قریش بری طرح ناکام ہو گئے دوسری طرف وہاں شاہ حبشہ نے مسلمانوں کے ساتھ عالی ترین سلوک کیا انہیں وہاں رہنے کی کھلی آزادی دی۔ ادھر مکہ معظمہ میں سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہمہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ان تمام باتوں کی بنا پر کفار کا زور ٹوٹنے لگا دوسری طرف آپ کی تبلیغی کوششوں سے مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور قبائل میں بھی اسلام پھیلتا جا رہا تھا اس صورت حال نے قریش کو مجبور کیا کہ وہ نئے سرے سے حالات کا جائزہ لیں اور اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت میں مزید اضافہ نہ ہونے دیں چنانچہ قریش مکہ ایک جگہ جمع ہوئے مشورے کے بعد بنی ہاشم اور بنی مطلب سے معاشرتی قطع تعلق کا فیصلہ کیا ایک قرارداد لکھی گئی اس پر حلف لیا گیا اس میں طے پایا کوئی شخص بنو ہاشم اور بنو مطلب سے شادی بیاہ کے تعلقات نہ رکھے کسی قسم کا لین دین نہ کرے نہ کھانے پینے کی چیزیں ان کے ہاتھ فروخت کرے نہ ان سے بولے چالے جب تک کہ محمد قتل کے لیے ان کے حوالے نہیں کر دیے جاتے اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اس کو کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا دوسرے قبائل خاص طور پر بنو کنانا بھی اس معاہدے میں شریک ہو گئے اس طرح یہ اور مضبوط ہو گیا اس معاہدے کی کتابت بغیز بن عامر بن ہاشم نے کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی اور اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی بعض انگلیاں شل ہو گئی قریش مکہ کے اس معاشرتی سے مجبور ہو کر ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شعب ابھی طالب میں پناہ لی شعب ابھی طالب مکہ معظمہ میں ایک محلے کا نام تھا بنی ہاشم اس میں رہا کرتے تھے شعب عربی زبان میں گھاٹی کو کہتے ہیں یہ محلہ کوہ ابو کبیس کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں واقع تھا اور ابو طالب بنی ہاشم کے سردار تھے اس شیب ابھی طالب کہا جاتا تھا بنی ہاشم اور بنی مطلب نے ساتھ دیا مسلمانوں نے ان کی وجہ سے اور کفار کے اور نسبتی تعلق کی بنا پر محصور ہونا قبول کیا بنو ہاشم میں سے صرف ابو لہب نے قریش مکہ کا ساتھ دیا اور وہ شہر ہی میں مقیم رہا بنو حاشم اور بنو مطلب کے تین سال اس گھاٹی میں گزرے یہ تین سال اس قدر سخت تنگ دستی غربت اور تکالیف کے تھے کہ بھوک کی شدت سے بچوں کے بلبلانے کی آوازیں راستہ چلتے لوگوں کو سنائی دیتی تھی مگر سنگ دل کفار ان چیخوں کو سن کر خوش ہوتے تھے مسلمانوں نے ان تین برسوں میں درختوں کے پتے اور چمرے کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی سعید بن ابھی وقاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھوکا تھا اتفاق سے رات کے وقت میرا پاؤں کسی چیز پر پڑا میں نے اس چیز کو اٹھایا اور نگل گیا مجھے اب تک معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی اسی طرح اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چمڑا انہیں کہیں راستے میں پڑا مل گیا انہوں نے پانی سے دھو کر اس کو جلایا اور صفوف بنا کر پانی کے ساتھ کھا کر تین راتیں بسر کی یہ معاشرتی بائیکارٹ اتنا شدید تھا کہ قریش نے کھانے پینے کی اشیاء کا لے جانا بھی بند کر دیا تھا جب کوئی تجارتی قافلہ مکہ آتا تو ابو لہب اٹھتا اور اعلان کرتا کوئی تاجر عام نرخوں پر اصاب محمد کو فروخت نہ کرے بلکہ اتنی قیمت بڑھائے کہ وہ چیز ان لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو جائے قریش میں سے بعض لوگوں کے دل ان حضرات کی یہ حالت دیکھ کر کُڑتے تھے کیونکہ وہ ان کے عزیز تھے چنانچہ ایسے لوگ خفیہ طور پر کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیتے تھے ایک دن سیدنا حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ اپنی پھوپی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے کچھ چیزیں لے کے جا رہے تھے کہ ابو جہل نے راستہ روک لیا اور کہا اگر تم نے شیب ابی طالب میں غلہ پہنچانے کی کوشش کی تو میں سب لوگوں میں تمہیں رسوا کر دوں گا اتفاق سے اس وقت ابو البختری سامنے سے آ گیا واقعے کی تفصیل سن کر ابو جہل سے کہنے لگا اگر ایک شخص اپنی پھوپی کے لیے کچھ غلہ بھیجتا ہے۔ تو تم کیوں رکاوٹ بنتے ہو؟ چنانچہ اب البختری کی مداخلت کی وجہ سے اس سے اپنے پھوپی کے پاس غلہ بھیجوانے دیا۔ غرض ایسی ہی تکالیف اور مصائب کی وجہ سے مکے کے بعض نیک دی لوگوں کو یہ صفاکانہ معاہدہ ختم کرنے کا خیال آیا۔ آخر حشام بن امر کی کوششوں سے زہیر بن ابی امیہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار مطم بن عدی زمعہ بن اسود اور اب البختری بن حاشم اور مختلف قبائل کے بعض افراد نے رات کو خفیہ مجلس میں اس معاہدے کی منسوخی کا طریقہ کار مرتب کیا پھر صبح کو قابط اللہ کے پاس اپنے اپنے حلقے میں جمع ہوئے طواف کے بعد پہلے زہر نے اعلان کیا جب تک انسانیت کے خلاف اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جائے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا اس پر ابو جہل نے مخالفت کی لیکن چار اور نیک دل انسانوں نے اپنے اپنے قبیلے کی طرف سے یکے بعد دیگرے اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کا اعلان کیا ابو جہل مجلس کا یہ رنگ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور کہنے لگا یہ معاملہ تو پہلے ہی سے طے شدہ لگتا ہے تکالیف پہنچانے کی پالیسی کے بعد جب قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفسیاتی حربوں سے شکست نہ دے سکے تو انہوں نے اب ان پر معاشرتی دباؤ ڈالنے کا پروگرام بنایا اس کے لیے ان کے سرپرست اور نگران ابو طالب پر دباؤ ڈالنا ضروری تھا چنانچہ سرداران قریش نے بار بار ان کے پاس جا کر شکایت کی ایک بار تو قریباً پچیس سردار ابو طالب کے پاس پہنچے ان میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، اطبا، اسود بن عبد المطلب اور شہبہ شامل تھے انہوں نے پہلے تو آپ کے خلاف اپنی شکایت بیان کی پھر کہا ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرتے ہیں آپ کا بھتیجہ ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں مگر وہ ہمارے مابودوں کی برائی نہ بیان کرے اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں آپ ہم سے اس شرط پر اس کی صلحہ کرا دیں ان کے خیال میں مصالحت کا اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا تھا ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ساری بات بیان کی آپ نے جواب میں فرمایا چچا جان میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ جان لیں تو پورا عرب ان ان کے اور عجم کا گزار ہو جائے گا اس پر ان لوگوں نے کہا تم ایک کلمہ کہتے ہو ہم ایسے دس کلیمے کہنے کو تیار ہیں مگر یہ تو بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے آپ نے جواب میں فرمایا لا اس پر وہ سب غصے اور تکبر سے اٹھ کھڑے ہوئے اس وقت وہ جو باتیں کہتے ہوئے وہاں سے نکلے ان کا ذکر قرآن کریم کی سورہ سواد کی آیات ایک تا سات میں آیا ہے سوت اس نصیحت والے قرآن کی قسم بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا تو انہوں نے ہر چند چیخ پکار کی لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو یقیناً اس بات میں کوئی غرض ہے ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی کچھ نہیں یہ تو صرف من گھڑت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس مصیبت سے نجات تو مل گئی لیکن قریش کے تین سالہ بائیکاٹ نے بہت سے حضرات کی صحت برباد کر دی تھی